امام ربیعہ رحمہ اللہ کی ماں امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے وہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے ان کے درس میں بڑے بڑے عالم شریک ہوا کرتے تھے اور چھوٹے بڑے سب ان کی عزت کرتے تھے یہ اتنے بڑے امام کس طرح ہو گئے دراصل بات یہ تھی کہ اللہ کے فضل سے ان کو ایسی ماں ملی تھی جنہیں یہ شوق تھا کہ بیٹا دین کا علم جاننے والا اور پھیلانے والا بنے انہوں نے بیٹے کی تعلیم پر تیس ہزار اشرفیاں خرچ کی دوسری بات یہ کہ اللہ نے ان کو سمجھ بڑی اچھی دی تھی ساتھ ہی یہ بات بھی تھی کہ امام ربیعہ رحمہ اللہ نے بڑی محنت سے تعلیم حاصل کی ان کے بچپن کا قصہ بڑا مزیدار ہے سنیے حضرت امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام فروخ تھا بنی امیہ کے بادشاہی کے زمانے میں وہ فوج میں نوکر تھے ایک بار فروخ ایک بڑی لڑائی کے لیے بھیجے گئے اس وقت امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے فروخ کو ان لڑائیوں میں ستائیس برس گزر گئے اس عرصے میں وہ گھر نہ آ سکے ان کے پیچھے امام ربیعہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اور ان کے پیچھے ہی بہت بڑے عالم ہو گئے فروخ جب اس لڑائی پر جانے لگے تھے تو بیوی بی کو تیس ہزار اشرفیاں دے گئے تھے اس نیک اور سمجھدار بیوی بی نے سب اشرفیاں بیٹے کے پڑھانے لکھانے اور دین سکھانے پر خرچ کر دیں ستائیس برس کے بعد جب امام ربیعہ رحم اللہ کے والد فروخت آئے تو بی بی سے اشرفیوں کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا سب حفاظت سے رکھی ہے اس عرصے میں امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں جا کر حدیث کا درس دینے لگے بی بی نے فروخت سے کہا ذرا مسجد تو ہو آؤ فروخت مسجد نبوی میں پہنچے تو دیکھا کہ بیٹا حدیث کا درس دے رہا ہے اور بڑے بڑے علماء درس میں شریک ہیں وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے گھر لوٹ کر تو بی بی سے بیٹے کی خوشی تعریف کی اور بار بار اللہ کا شکر ادا کیا اب بی بی نے پوچھا بتاؤ تیس ہزار اشرفیاں زیادہ اچھی ہیں یا یہ نعمت وہ بولے اشرفیوں کی کیا حقیقت ہے اب بی بی نے کہا میں نے وہ اشرفیاں اس نعمت کے حاصل کرنے میں خرچ کر دی وہ خوش ہو کر بولے خدا کی قسم تم نے اشرفیاں ضائع نہیں کی بلکہ سب سے اچھے کام میں لگا دی